عبد المطلب کی کفالت ام ایمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ حاضر ہوئیں اور آپ کے دادا عبد المطلب کے سپرد کیا عبدالمطلب آپ کو ہمیشہ ساتھ رکھتے عبد المطلب جب مسجد حرام میں حاضر ہوتے تو خانہ کعبہ کے سائے میں آپ کے لیے ایک خاص فرش بچھایا جاتا کسی کی مجال نہ تھی کہ اس پر قدم رکھ سکے حتیٰ کہ عبد المطلب کی اولاد بھی اس فرش کے ارد گرد اور کنارے پر بیٹھتی مگر آپ جب آتے تو بے تکلف مسنت پر بیٹھ جاتے آپ کے چچا آپ کو مسنت سے ہٹانا چاہتے مگر عبد المطلب کمال شفقت سے یہ فرماتے کہ میرے اس بیٹے کو چھوڑ دو واللہ اس کی شان ہی کچھ نہیں ہوگی پھر بلا کر اپنے قریب بٹھلاتے اور آپ کو دیکھتے اور مسرور ہوتے سیرت ابن ہشام مستدرا کے حاکم میں کندیر ابن سعید اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ میں زمانہ جاہلیت میں اسلام سے قبل حج کے لیے مکہ حاضر ہوا دیکھا کہ ایک شخص طواف میں مصروف ہے اور یہ شعر اس کی زبان پر ہے رد الیہ راکی بی محمد یا رب برد ہو وسطنِ عندی یعنی اے اللہ میرے سوار محمد کو واپس بھیج دے اور مجھ پر عظیم الشان احسان فرما میں نے لوگوں سے دریافت کیا کہ یہ کون ہے لوگوں نے کہا یہ عبد المطلیب ہیں اپنے پوتے کو گمشدہ اونٹ کی تلاش میں بھیجا ہے کیونکہ ان کو جس کام کے لیے بھیجتے ہیں اس میں ضرور کامیابی ہوتی ہے آپ کو گئے ہوئے دیر ہو گئی اس لیے عبد المطلب بے چین ہو کر یہ شہر پڑھ رہے ہیں کچھ دیر نہ گزری کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی واپس آ گئے اور اونٹ بھی آپ کے ہمراہ تھا دیکھتے ہی عبد المطلب نے آپ کو گلے لگا لیا اور یہ کہا بیٹا میں تمہاری وجہ سے بہت پریشان تھا اب کبھی تم کو اپنے سے جدا نہ ہونے دوں گا عبد کا انتقال دو سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا عبد المطلب کی تربیت میں رہے جب عمر شریف آٹھ سال کو پہنچی تو عبد المطلب بھی اس عالم سے رخصت ہوئے اعلی اختلاف الاقوال بیاسی یا پچاسی یا پچانوے یا ایک سو دس یا ایک سو بیس سال کی عمر میں انتقال ہوا اور حجون میں مدفون ہوئے ابو طالب چونکہ حضرت عبداللہ کے حقیقی اور عینی بھائی تھے اس لیے عبد المطلب نے مرتے وقت آپ کو ابو طالب کے سپرد کیا اور یہ وصیت کی کہ کمال شفقت اور غایت محبت سے ان کی کفالت اور تربیت کرنا امن کہتی ہیں کہ جس وقت عبد کا جنازہ اٹھا تو آپ کو دیکھا کہ آپ جنازے کے پیچھے روتے جاتے تھے ایک مرتبہ آپ سے دریافت کیا گیا کہ آپ کو عبد المطلیب کا مرنا یاد ہے آپ نے فرمایا ہاں میری عمر اس وقت آٹھ سال کی تھی